اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نسلی علی رسول کریم حبیبنا و حبیب رب العالمین رب بشرا لی صدری و یسر لی عمری و اہلو لقتتم من لسانی افقہو قولی و جلدی وزیرم من عہدی پیاری بہنو آزمات حج بہنو میرے رب کی پیاری مہمان بہنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج بدا کی داستان سن رہے تھے صحابہ نے اس کو جس طرح ہمارے گوشت گزار کیا اور جتنی محبت سے یہ سفر انہوں نے ہمارے نبی کے ہمراہ ادا کیا اللہ ہم اسی محبت سے اس کو سن رہے تھے تو یہ سننا اور سنانا بھی قبول فرما رہے. تو پیاری بہنوں میں کل آپ کو بتا رہی تھی کہ ایام تشریق میں تیرہ ذی تک نبی صلم نے منہ میں قیام کیے اور تیرہ ذیل حجہ کو بھی رمی کیے اور اس کے بعد آپ بدھ کے دن تیرہ ذی کو زوال کے بعد آپ مینا سے روانہ ہو گئے اور بعد یہ محسب پہنچے جو خیف و کے قریبے ایک میدان ہے اور یہاں پہنچ کر آپ سلسل نے دیکھا کہ عزت ابو راف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کا خیمہ لگا دیا تھا اگرچہ چاہے آپ نے ان کو ایسا حکم نہیں دیا تھا تو آپ نے یہاں قیام کیا بعض روایت کے مطابق اپنے نماز زہر پڑھ کر مینا سے روانہ ہوئے اور بعض کے مطابق آپ نماز زہر محسب میں ادا کی اور کی رائے ہے کہ محسب میں قیام سنت ہے لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے نبی وسلم اس لیے یہاں اترے تھے کہ وہاں سے سامان اٹھا کر مدینہ واپسی میں آسانی ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثر مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی وادی محسب میں عطا کی اور کچھ دیر کے لیے سو گئے حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آپ عمرہ کر کے جا رہے ہیں میرا عمرہ تو نہیں ہوا کیونکہ ان کو پیریڈز جو اسٹارٹ ہو گئے تھے تو آپ نے ان کے بھائی عبدالرحمان بن نبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انہیں تنیم لے جائیں جہاں مسجد عائشہ ہے حضرت عائشہ ترین پہنچی وہاں عمر کہرام پاندا مکے واپس آئیں اور اپنا عمرہ جو ہے اس کو ادا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتظار میں ٹھہرے رہے اور ان کی واپسی کے بعد آپ نے لوگوں کو روان کی کا حکم دیا آدی محسب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ تشریف لائے اور سحر سے قبل طوافے بدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر ہر میں شر شریف میں ادا کی اور تلاوت کی, کی اور بعض کے مطابق یہ آپ نے کی نماز جو حرم میں ادا کی اور پھر وادی یہ واپس گئے اور اپنا سامان لیا اور مدینہ کی طرف روان کی فرمائی اور اسی طرح منزل منزل قیام کرتے ہوئے آپ روحا کے مقام پر پہنچے تو ایک قافلہ ملا آپ سر نے پوچھا تم لوگ کون ہو کہا ہم مسلمان ہیں قافلے والوں نے پوچھا آپ کون ہیں فرمایا میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت نے چھٹ پنگھوڑے سے اپنے بچے کو اٹھایا اور عرض کے اللہ کے رسول کے اس کا بھی حج ہو سکتا آپ نے فرمایا ہاں اور اجر تجھے ملا کا ملے گا جب آپ سر سرمزالحلیفہ پہنچے تو رات یہاں گزارے صبح کے وقت ایک طرف سے آفتاب نکلا اور طرف سے پیارے نبی کا قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا مدینہ پر جب آپ کی نظر پڑی تو آپ نے تین دفعہ اللہ کہا اور یہ الفاظ فرمائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و لہو کلی شین قدید آئیبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ و نصر عبدہ و حزمال احزاب وحدہ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج تمام ہوا کیاری بہنوں عرفات المنہ کے جو خطبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہے یہ تمام جملے حضور کے, کے ٹکڑے ہیں اور کسی بھی حدیث میں یہ ایک ہی جگہ بیان نہیں ہوئے ہیں مختلف احادیث میں مختلف جگہ ان کو بیان کیا گیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ خطبہ نہ تھا بلکہ کئی تھی اور طویل خطبے تھے اور تمام روایات کو یکجا کرنے سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں سات ذی الحجہ کو مسجد الحرام کے خطبے کے علاوہ تین دفعہ اور مزید خطبہ دیا نو ذی الحجہ یوم عرفہ کو دس ذی الحجہ یوم النہر کو اور تیسرا خطبہ ایام التشر میں دیا اور بارہ گیارہ یا اور بارہ ذی کو ان خطبوں میں اصولی طور پر بعض باتیں مشترک ہیں اور بعض باتیں مختلف ہیں اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ چونکہ مجموعہ بہت بڑا تھا اور آپ جو پیغام اپنی امت تک پہنچانا چاہتے تھے وہ بہت ہی اہم تھا پیاری بہنوں علما ہمیں بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے لیے جب آپ حضرت اسفد کے پاس پہنچیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور پھر یہ دعا پڑھیں اللہ ایمانم امبی کا وہ تصدیق امبی کتابی کا وفا امبی اہدی کا وہ اطباع السنت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تجھ پر ایمان لا کر تیری کتاب کی تصدیق کر کے تیرے عہد کو پورا کرتے ہوئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں میں یہ استلام اور طواف کر رہا یا کر رہی ہوں اور طواف شروع کر دیں اور طواف کرتے ہوئے آہستہ آہستہ یہ دعا پڑھیں سبحان اللہ الحمد للہ الہ الا اللہ و اللہ و اکبر و حول قوت اللہ, اللہ پاک و برتر ہے تمام ہم تو شکر اس کے لیے ہے اللہ کے سوا کوئی معبوط نہیں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں جو نیکی کرا سکے اور تو کوئی طاقت نہیں جو برائی سے روک سکے اور جب رکن یمانی پر پہنچے تو رکن یمانی اور حج اسفت کے درمیان یہ دعا پڑھیے رب نتے نا پھر دنیا حسنت خیرتی حسنت وقنا اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اور یہ بھی بڑھی اللہ مقن بما بی بی بیمار زخ تنی و بارکلی فی وخلف اللہ کل غائب بطلی بقید اللہ تو مجھے قنات دے اسی پر جو کچھ تو نے مجھے عطا کر رکھا ہے اور اسی میں میرے لیے برکت عطا فرما اور ہر غائب چیز میں تو خیر اور بھلائی کے ساتھ نگران بن جا لا, الہ الا اللہ لا شریک لہول لہول ملک و لہ الحمد والا شعین قدیر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اقتدار اسی کا حق ہے تعریف کا وہی مستحق ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے رب کا بڑا کرم ہے کہ پیارے نبی کے صلی اللہ وسلم کے حجبا کی داستان میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو معاف فرمائیں گے رب العالمین اور اس کو ہمارے لیے تو شہ آخرت بنا دیں گے اللہ ربلی وہیری نعمتوں کا جو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے شکر ادا کروں اور میں وہ نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میری اولاد کی اصلاح کر کے مجھے سکھ دے بے شک میں توبہ کرتی اور میں فرما برداروں میں سے ہوں سون اے میرے اللہ اے میرے رب مجھے حکم اتا کر حکمت عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے نیک بندے ہیں اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری اتا کر کچھ جنت نئیم کے وارثوں میں شامل کر اور مجھے اس دن رسوہ نہ کرنا جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ربنا آمننا بیمان زلطا الرسول اے ہمارے رب ابھی مان لائے اس پر جو تون نے نازل کیا اور رسول کے فرما بردار ہو گئے اور تو ہمیں پیروی کرنے والوں میں شامل کر دے صلی اللہ علنبی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ